مقدار کے لحاظ سے کیونکہ رحمت و دنیا ہاں جی مومن و کافر دونوں کو شامل ہے یہاں لحاظ کہ کمیت ہے چونکہ یہ مقدار کے لحاظ سے زیادہ لوگوں کو شامل ہے اس لیے یہ بھی حصیت کمیت ہے رحمت دنیا مومن کافر دونوں کو شامل ہے اور رحمت الآخر شرف مومن کے ساتھ خاص ہے تو یقینی بات ہے کاخیر کی تعداد زیادہ ہے کافی مومن دونوں ملیں گے تو تعداد اور زیادہ ہو جائے گا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 اور الرحمن بھی آسما غالبہ میں صرف اللہ کے لیے استعمال ہوتے اللہ کے غیر پر اللہ نہیں بولا جاتا اور الرحمن کا حقیقی معنی معنیٰ ہاں صدر فرماتے ہیں الرحمن کا حقیقی معنی البالغفر رحمتِ عائتہ البالغفر رحمتِ غائتہ یعنی رحمت کی انتہا جو پہنچتا ہے جوشاہ رحمت کی انتہا کو پہنچتا ہے اسے رحمان کہتے ہیں